روزو من اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبیل وائن وائن باقی تمام سامع فوراً گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے صدر دس کتاب دعوشری صدر نمبر چھ سو بتیس اور دو سو چوہتر ہیں اوراد ارشد بتیسروس ابھی تک دروس کی جو کی تعد ہے دو سو چوہتر جو ہیں اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم شامہ الحسنہ کی شرح توزی میں اس میں سے مقدس نمبر بارہ یعنی یا متکبر کے سلسلے میں سلسلے میں مختص لغی بعض والے متکبر قرآن اور سن سنت کی روشنی میں یہ موضوعات بحث ہوئی آج جو ہے جل جلال و فیوز و برکات اس سے مقدس کے جو ہے برکات کے عنوان سے اس کے پڑھنے میں کیا کیا ہمیں اثرات ملتی ہیں مختصر جو ہے جوتاویزات کی کتابیں یا اسمال حسنا کی کتابیں ہمیں دستیاب ہیں ان میں سے مختصر توضیحات آپ کو دے رہا ہوں ان میں سے نمبر ایک جو ہے جس اوراد فتح کے ایک شرح ہے مختصر ایک شرح جناب ہے عنص صاحب, صاحب کی تعلیف ہے السنت و جماعت کے علماؤں سے صفر نمبر اٹھانوے پہ آپ فرماتے ہیں کہ المتکبر آسمائے باری تعلیٰ میں یہ اسم جمالی ہے مت یہ جمالی صفت کا ہے اس قبیر کے عدد افین ابجد کبیر کے لحاظ سے چھ سو باسٹھ ہے اس کا جو اب جد کبیر نکالیں تو چھ سو باسٹھ پھر فرماتے ہیں ہر کام کے ابتدا جو شاید اس اسم کو پڑے گا ہر کام کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں ہر کام کی ابتدا میں ہر کام کی ابتدا میں جو شاید اس کو پڑے گا اس کی مراد پوری ہوگی فرماتے پہلی ہے کسی بھی آپ بڑے کام شروع کر رہے ہیں کوئی بیٹھے کام اس کے شروع میں اگر آپ نے یہ اس پڑھے ہر کام کے ابتداء میں جو شاہ اس کو پڑھے گا یا متخب بھی اس کی مراد پوری ہوگی جو بھی نیک مرادیں ہیں وہ پوری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنا کے ذرائع سے اچھی مرادیں ہی پوری ہوتی ہیں حرام ناجائز مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں نمبر دو جو شخص اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے قبل جو ہے دس بار اس ثم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دے نیک اور صالح عطا کرے گا یہ دو خصوصیت جو ہے اس کتاب شرع اولاد فتح کے صفحہ نمبر اٹھانوے پہ ہیں خصوصیت نمبر تین فرماتے ہیں من ذکرہو ہو ان دا جب کتاب مصباح کہانی اور دعاؤں کے ایک مجموعی کتاب ہے عظیم کتاب ہے اس کے سوال نمبر چار سو ستہتر پہ میں انکرہ ہوں جو بھی اس اسم میں جو شات اس اسم مبارک المتقبیر ہیں المتقبیر کو کسی سرکش و جابر و ظالم کے سامنے پڑھیں تو وہ آپ کا متی ہوگا اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ بندہ نہیں اس عبارت کی توجہ تو وہ آپ کا مفتی ہوگا ذلّہ ہاں وہ ظالی لگمر دینی وہ آپ کی مٹی اور خرمردار ہوگا آپ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور حاکم ظالم اس کے سامنے سرنگون ہوگا ہاں جی اور مجس فرماتے ہیں منظک ضلع کا مانا اور حاکم ظالم اس کے سامنے سرنگون ہوگا یعنی ہاں جا وہ جائے اس کے سامنے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کا کوئی نخرہ اس بندے کے سامنے نہیں چل سکتا ہے کیونکہ المتقبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہر شے سے بزرگ و بدتر ہے ہر ذات سے بزرگ و بدتر ہے ہر شے میں وہ ہر شے سے بزرگ و بدتر ہے تو اس کے اس مقندس کے اس اللہ کو یاد کرنے کے بعد دوسرے دنیا کے جو بھی جاوڑ و ظالم ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو یہ جو تین خصوصیت ہیں ہاں جی یہی جو تین خصوصیت،, تین خصوصیت نمبر ایک دو تین جو ہے متعین نوٹ یہ تینوں فوضات جو ہے ہرد سلیمانی میں بھی ہے اس کے صبر نمبر ایک سو انچاس پہ وہاں بھی یہ تینوں خصوصیات جو ہے ذکر ہوا ہے نمبر چار جو ہے جو شاید اس اس مقدس کو ہمیشہ ورد زبان رکھے گا یا متقبر یا متقبر کہہ کر ورد زبان رکھے گا تو اس کی گفتار میں نفوذ ہوگا اس کی بعد میں تاثیر ہوگی یعنی وہ لوگوں میں کوئی بھی اچھی پیغام پہنچائیں ہدایت کریں نصیحت کریں تو اس کی گفتار میں نفوذ ہوگا اثر ہوگا یعنی لوگ اس کے متیب و بدار ہوں گے اور اس کا کہنا مانے گا اس کا عربی بالد یہ ہے من عدمہ ذکر نفذت کلیمت ہو ہاں جی ایک کتاب یا جو شاعر جو ہے اس مقدس اسم کو ہمیشہ اردو زبان ہوگا تو نفذت کلی تو اس کی کفتار میں نفوذ ہوگا یعنی کہ لوگ اس کے متفرمبردار کریں گے اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اثر کریں گے اور لوگ اس کا کہنا مانیں گے اور یہ خصاصاً جو کتاب ایک سیر العوت جو عربی دعاؤں کی اور تعویذات کی کتاب ہے اس میں اسما الحسنیہ کی بھی اشارہ خصوصیات ذکر ہے معنی کی تحرینی ہے خصوصیات ذکر ہے وہ زیادہ تر امام رضا علیہ اللہۃسلام سے ہیں اس کی صبح نمبر تین سو آر پہ اور یہ شعر جو ہے مزید سقرما اور لوگوں کے نظر میں محترم و عزیز اور بلند مرتبہ والا ہوگا تو شاید قسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا تو یہ جو ہے لوگوں کے نظر میں محترم و عزیز اور بلند مرتبہ والا ہوگا کہ عزیزا عزیز ہاں جی لوگوں کے درمیان جو ہے عزیزا عزیزیر یعنی کیا ہر چیز پہ بڑا عزیز و محترم ہوگا اور بلند مرتبہ والا ہوگا صاحب احترام ہوگا ہاں جی سب کے نظر میں اس کا عزت ہے احترام اور بڑا مقام و منزلت والا شخص ہوگا یہ جو اسی عزد نمبر چار کے زمین میں ہے اس کے بعد جو ہے اس عشم کا جو چار خانہ ہے اس کو اس کتاب نے وفق سے تعبیر کیا ہے اور ا وفق جو ہے واؤ فا کا یہ علمی جبہر کی اصطلاح ہے یعنی علم جبہر کی اصطلاح ہے کہ اس میں جیسے وہی ایک قسم جیسے یہ جسم اعظم ہے چھ سو باسٹھ اس کا ہے اس کو مختلف طرقوں سے وہ لقام ہے چارخانہ بنا کر ہر کھانے میں کو 400 میں تقسیم ہاں جی پھر دائیں سے بائیں تر چار خانے میں اس کو کر کے لکھتے ہیں جس پھر جو ہے چھ ہو جائیں پھر ہر خانے کو اوپر سے نیچے پر کرتے ہیں اس میں بھی جمع کریں تو ہر کے نیچے جمع کریں تو وہ بھی چھ سو باسٹھ بنتی ہے پھر جو ہے اسی چار خانے کو دائیں کونے سے بائیں کونے تک کے بیچ کی کو کراس میں گنیں ہاں جی ان کے عدد کو جمع کریں تو بھی شہ سو باسط بنتی ہیں بائیں کونے کو اچھا اس دائیں کونے سے ملائیں کراس میں ضرب کی شکل میں تو وہ بھی جو ہے وہی شہ بن جاتے ہیں وہ بڑی حکمت سے بڑی عقل مندی سے بڑی محنت سے یہ کھانے پر کیا جاتا ہے ہر چند دن کو اللہ نے جو ہے اسمان اشتاح ہے عبور دے دیا ہاں اور اس میں جبھر کی تعلیم سے اشناب و جو عائمہ علیہ السلام کے خاص علوم میں سے ہیں تو وہ آسانی سے اس کو پر کرتے ہیں اور اس کے اثرات فرماتے ہیں اس کے اسی چارخانہ جو میں آپ کو اس کے کاپی بھیجوں گا فرماتے ہیں ومن حام الوف کا جو شاہ جو اس کے جو چارخانے ہیں وف جو اس, کی جو جو اس کی کے سکتے ہیں نشق ہو تو انقاد لہ الجواب رت تو انقاد المام جو ہے جو شاید اس سے مبارک کا وف علم جفر کے اصطلاح ہے اور اس چار خانے کو وف کہتے ہیں جو کہ مشہور طریقے سے اس عشم میں کے اب نکال کر بناتے ہیں وف کی تشریح بعد میں آئے گا البتہ ہر اسم اعظم کا وف الگ الگ ہوتا ہے سب کا چار خانہ ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو چار خانوں میں کیا ہے کسی کو جو ہے پانچ خانوں میں کسی کو تین خانوں میں اس طرح ہے تو ماتیں اس کا جو ہے چارخانہ بنا کے اس میں مدد کو جو ہے لکھ کر جو ہے ساتھ رکھیں بنا کر اپنے پاس رکھیں تو ظالم و جاویر حاکم اس کے متی و فارمن ہوگا ہاں جی اس کا وق کے آپ کو میں نشان بھیجوں گا اور یہ بھی جو ہے اسے کتاب ایک اکثر دعوت کی صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر ہے پرشید نمبر چھ جو شاد اس مبارک المتقبیر کسی شہر کے چاروں طرف کے کنوں پر سور البلت چاروں دیواروں پر لکھیں کسی شہر کے چاروں طرف کے جو ہیں چاروں دیوار جو ہیں چار دیواری پر لکھیں سور البلت ایک شعر پر پرانے زمانے پر میں چار دیواری ہوتے تھے تو کسی شہر کے چاروں طرف کے چاروں دیوار ہن چاروں دیواروں پر چاروں طرف کی چار دیواری پر لکھیں یعنی چاروں طرف کی دیواریں ہیں ان پر لکھیں یا کسی دیوار پر یا کسی گھر یا کسی باغ وغیرہ کے دیوار پر لکھیں تو اللہ ان سب کو ہر قسم کے نقصانات و آفات سے بچاتا ہے یہ بھی اسی سر دعوت پر جو ہے صفحہ نمبر 308 پر ہے شروع دعوت کی صفحہ نمبر 308 اور ساتواں خصوصی فرماتے جو, جو شاہ اس مقدس کو لکھ کر اپنے سر پر باندھے یا ٹوپی وغیرہ میں رکھے یا متکبل لکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے و مندلت کو بڑھاتا ہے اس کا بھی مطنی ومن قطب راس رحا اللہ قدر جو شاید اس جسم کو لکھیں اپنے پاس اٹھا کے رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے سر میں یعنی کہ ٹوپی وغیرہ میں تو رح اللّہ تو اللہ تعالیٰ اس کے قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے وزن گرم یہ کل طارب سات جو ہے اس اسم کے اخراط و برکات جو مجھے دستیاب کتابوں سے ملا ہے باقی خصوصیات کے حوالے سے ایک مختصر تو یہ ہے کہ یہ خصوصیات جو اس اس مقدس کے بارے میں مختلف کتابوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں یہ نقطہ میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس اس مقدس کے خصوصیات و فیضات میں سے ایک قطرہ یا ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذات ملک ہے اسی طرح ہے اس سے اس کے صفات اور ان کے جو ہے فیوض و برکات بھی اطلاق ہے فیوز و برکات میں بھی اطلاق ہے یعنی اس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کے فیض احمد کبیر کے فیضات کتنا ہیں کوئی بندہ اس کو حد بندی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے مخلوق کے جو ہے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی فیض و برکات کا احساس کر سکیں خود گنتی کر سکیں اس میں بس اتنا ہی خصوصیات ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے اور تعلیم سے اللہ کے خاص بندے مثلا ملائک انبیاء علیہ السلام اولیاء عمہ علیہ السلام جان سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کبریائی وازمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ولہ الخبروات ولاز وح و عزیز الحکیم سریشیا نمبر 38 میں وہ اللہ جس کے کبریائی وازمت تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ عزیز حکیم ہے اس کی صفات و آزما کے فیض و برکات و ذات کے سوا کون جان سکتا ہے اس کی جو ہے قبریائی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ ساتوں آسمانوں کا برف ہے زمینوں کا ورف ہے ارشع کا بھی رب ہے عالمین کا بھی رب ہے ہاں جی اور اس کے خود نے فرمایا ولاقبریاف اسلم آباد وال اس کے لیے مرتبہ ہے قبریائی ہے عظمت آسمانوں میں بھی زمین میں بھی, بھی اور وہ چیز پر غلبہ اور حکمت والا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں تو پھر اس ذات کے جو ہے کیوریائی کا انسان جو اس کے اب اس صفات اس کے آثار اس کے فوجات کیسے اندازہ کر سکتے ہیں وہ اللہ جس کے کی کیوریائی عظمت تمام آسمانوں زمین میں ہے اور وہ الزیذ اور حکیم ہے اس کے صفات و آزما کے فوج برکات اس ذات کے سوا کون جان سکتا ہے مگر جنہ وہ خود آگاہ کرے اپنے ونوں کو تو البتہ جو ہیں البتائیے بات ہاں جی یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور کیوریائی کا ادراک ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے اللہ کی عظمت اور کا کرد اور اس کی کیوریائی کا ادراک جو ہے جتنا ہو اس میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے اور دنیا و مافیا آپ کو بے اور دنیا و مافیا سے آپ کو بے نیاس کر دیتی ہے اور کسی بھی طاقت و فوج و لشکر سے معروف نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کے کی و عظمت و برتری کے سامنے سبھی ہی چھے سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے لہذا اسی کے سامنے چکے اور جو ہیں ہے جھے رہیں تاکہ سربلند سر تاکہ تاکہ آپ جو ہے سربلند رہیں آپ بھی سربلند رہیں منتواز علی آل اللہ رحا اللہ نبی نے فرمایا جو اللہ کے حضور میں توازن کریں گے انتقال سارے کریں گے جھکیں گے اللہ اس کو بلند اور مرتبہ عطا کرے گا اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا آسمانوں میں اس کو مقام و منزلت ہوگا یہ حدیث اس کی توضیع پہلے بھی ہو چکی ہے ہاں تو الحمدللہ جو ہے اس میں المتقبیر کی جو ہے اس کے فویز و برکار فارش سے متعلق جو ہے توضحات الحمد للہ آپ لوگوں تک پہنچ چکا ابھی اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دوسرا اس میں اعظم کی توضیع آ جائے گی انشاءاللہ